ان کا سوال ہے حضرت صاحب کی مسجد میں قرآن پاک ایک رات میں دو رات میں یا تین رات میں مکمل ختم کرنا کیسا ہے اس بارے میں روشنی فرما دیں جزاک الق आने قرآن پاک تو تین رات میں عام آدمی کو ختم کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی خوبی ہے جلدی के کے لیے کرتا ہے سمجھتا ہے تو اس کو ایک رات میں بھی جائز ہے ہم آدمیوں کو تو تین رات سے پہ ختم نہیں کرنا چاہیے لیکن سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر بے شمار صحابہ طاوین سرو کو دو دو رقط میں یا ایک ایک رقط میں پورا قرآن ختم کرتے تھے تو اگر کوئی اتنا آدمی ہے تو وہ کر سکتا ہے ہم جیسے آدمیوں کو تو عام تو تین راتوں میں قرآن پاک ختم کرنا چاہیے تین سے پہلے نہیں کرنا چاہیے جی مخدوم مفتی صاحب